ہزار پہلے تخلیق آدم سے پہلے نور تھا وہ لکھتے ہیں کہ اس چودہ ہزار سے مراد فقط چودہ ہزار نہ سمجھیں یہ کسی کرینا کی وجہ سے چودہ ہزار بیان فرمایا ورنہ ستر ہزار سال پہلے نور ہونے کی بھی حدیث موجود ہے اور وہ سیدنا جبرائیل امین کا بیان ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے عمر سالوں میں تو یاد نہیں اتنا معلوم ہے کہ جب میں پیدا کیا گیا تو میں نے دیکھا افق پہ ایک نور ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا پھر غروب ہوتا تھا پھر ستر ہزار سال کے بعد طلوع ہوتا تھا پھر غروب ہوتا پھر ستر ہزار سال کے بعد طلوع ہوتا پھر غروب ہوتا تو جبرعی رحمین نے عرض کی آ ہر ستّر ہزار سال کے بعد ستارہ طلوع ہوتا تھا غروب ہوتا تھا ستر ہزار سال کے بعد وہ نکلتا اور میں نے اسی مدت کے ساتھ ساتھ ستر ہزار مرتبہ اس کو دیکھا یہ حدیث بھی صاحب ظاہر امام کستولانی سمیت بڑے بڑے ائیماں نے روایت کی مگر میں سادہ حوالہ دے رہا ہوں اشرف مولانا اشرف علی تھانوی کی نشرتیب سے انہوں نے بھی درج کیا اور توسیق کی تو فرمایا کہ جبريل امین نے عرض کیا كہ کہ اس کو ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے تو ستر ہزار کو ضرب دیں ستر ہزار سے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبريل و لذيں نفسى بے بےى انا ذالک اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ ستارہ وہ نور وہ میں ہی تھا تو میں نے حوالہ اس لیے دے دیا تو وہ لکھتے ہیں کہ چودہ ہزار سال کو حسر نہ کیا جائے اس مدت پہ محدود نہ کیا جائے یہ کسی کرینہ کے سبب آکا علیہ السلام نے فرما دیا ورنہ زیادہ طویل عمر کی حدیثیں بھی ہیں میں نے کرینہ کا نقطہ سمجھانے کے لیے حوالہ دیا اور زمنا نے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اوائل وقت میں علماء دیوبند تک بھی آکا علیہ السلام کے نور کی قائل تھے اور فقط نور نبوت کی یہ بات نہیں ہو رہی نور خلقت کی نور خلقی کی بات ہو رہی ہے قائل تھے جو جو زمانہ گزرتا ہے تو اختلافات اور امور کی وجہ سے بڑھتے چلے جاتے ہیں پہلے بہت سی چیزوں میں علماء متفق ہوتے تھے تو فرمایا کا علیہ السلام نے ایک تو مجھے ایک مہینہ کی مسافت سے بھی کوئی مجھے تک لے تو اس پہ روب تاری ہو جاتا ہے، ایک ساری مسجد میرے لیے پاک بنا ساری روئے زمین میرے لیے پاک مسجد بنا دی گئی جہاں نماز کا وقت آ جائے میرا امتی نماز پڑھ لے ایک عاکل اسلام نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا پہلے امتوں کے لیے نہیں تھا وہ اوتی تو شفاہ اور ایک مجھے شفات عطا کی گئی اب ایک بات قابل توجہ ہے یہ جو لفظ ہے اوتی تو شفا شفات عطا کی گئی اس کو آقا نے بیان فرمایا خمسن لم یو تا ہونا یہ میرے خصائص ہیں جو پہلے کسی کو نہیں ملے تھے تو دوسری حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں ہی ہے اور مسلم میں کہ دیگر امبیا کو بھی شفات دی گئی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے اپنی شفات کا کہ استعمال کیا میں نے اپنی شفات کا قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا تو شفاعت تو سب کو ملی تھی تو پھر یہ خصائص میں کیسے ہوئی ان کو بھی ملی تھی تو آقا نے فرمایا مجھے شفاعت دی گئی اور یہ پہلے کسی کو نہیں دی گئی تو اس سے مراد شفاعت عامہ نہیں ہے شفاعت خاصہ ہے اور شفات خاصہ آقا کی شفاعت عظما ہے ہم شفاعت عظما کی ایک حدیث بھی پڑھیں گے شفات کے بعد میں انشاءاللہ تو شفاعت عظما ملے گی اور ایک آقا نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبوس ہوتا تھا اور میں سارے عالم انسانیت کی طرف مبوس کیا گیا ہوں میری نبوت کائناتی اور آفاقی نبوت ہے امام ابو نہ ابو ساد عبد الملک النشا پوری انہوں نے کتاب لکھی شرف المصطفی عظیم الشان کتاب ہے آج سے چند سال پہلے وہ پہلی مرتبہ چھپی اس سے قبل وہ آج تک دنیا میں چھپی نہ تھی تو مجھے کویت میں ملی میں خرید کے لایا تھا تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے جیسے یہ پانچ خسائل بیان کیے خصائص انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساٹھ خصائص بیان کیے عبد الملک امام ابو سعد ان پوری شرف المصطفیٰ میں ستونہ خسلت ساٹھ اور انہوں نے بھی پورا باب قائم کر کے آکا علیہ السلط اسلام کے نور کی خلقت کے اوپر حادیث جمع کی ہے اور اس کی تخریج سعودی عرب میں ہوئی ہے اس کتاب کی مخرج کتاب ہے تخریج سعودی عرب میں ہوئی ہے امام سیوتی نے الخصائص القبرہ لکھی اس میں دو سو خسائس آک علیہ السلام کے جمع کیے امام استولانی نے المواہب الدنیا میں کثیر تعداد میں خصائص جمع کیے الغرض کثرت کے ساتھ خصائص پر کتابیں لکھی گئیں اور جمع کیے گئے اس کے بعد اگلی جو حدیث ہم لے رہے ہیں وہ کتاب الصلاۃ ہے آجائیں جائیں حدیث نمبر چار سو بیس باب نمبر اکتالیس امام بخاری نے باب قائم کیا اب آپ عقیدہ دیکھیے چونکہ عقائد پر ہے اس ترجمت الباب سے ایک اعتراض جو آج ہوتا ہے اس وقت نہیں تھا مگر ترجمت الباب سے اس کو رفع فرما دیا یہ جو آپ مختلف اعمال کرتے ہیں یہ مختلف چیزیں بنا کر اور کسی کے نام منسوب کرتے ہیں کسی کے نام منسوب کرتے ہیں تو کیا مسجد کس کے لیے ہے ان المساجدہ بولیے ان المساجدہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں ٹھیک ہے امام بخاری نے قائم کیا حل یوقال مسجد و بنی فلان اللہ کے لیے جو مسجد بنتی ہے کیا اس کو کسی غیر کے نام بھی منسوب کر سکتے ہیں امام بخاری نے ثابت کیا کہ ہاں کر سکتے ہیں تو گویا اللہ کے لیے ہونے کا معنی اور ہوتا ہے اور جب غیر کے نام کی طرف منسوب کی جاتا ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے اس سے مراد فقط نسبت ہوتی ہے امام بخاری نے روایت کی حد دسنا الله اللہ یوسف کال اخبرانا مالکن النا فینان عبد اللہ ابن عمرا ان رسول الله صلی اللّہ علیہ وسلم وصاب الخیل اللہ و امدا فنیۃ الب الخیل بنی ذوریخ و انا ابد اللہ قال امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہاں ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد بنی زور رکھا گیا اور اس حدیث سے وہ ثابت کرتے ہیں اور اس پر امام ابن حجر اسقلانی نے حدیث ہے ترجمت الباپ میں مسجد کو غیر کے نام منصوب کرنا مسجد کو غیر کے نام منصوب کرنا یہ ہے حدیث اور اس پر امام اسقلانی نے جو ثابت کیا وہ یہ ہے یستفادو یہ فتح الباری امام اسقلانی کی اسی حدیث کے تحت اب صفا لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے جب یہی حدیث ہے صفحہ چھ سو جلد اول امام اسقلانی فرماتے ہیں یسطفاد و من ہو جواز و اضافت و یا کو بہی جواز و اضافت و امان بح مسجد کی حدیث ہے کہ مسجد غیر کے نام منصوبہ جو بانی ہے ہو سکتی ہے مگر امام اسقلانی نے فرمایا کہ اس سے یہ ثابت ہوا اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسجد کی طرح نیکی کے اعمال جیسے نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ صدقات خیرات کھانا پینا میلاد کا لنگر گیارہویں شریف اور اس کا لنگر اعمال البر امال الصدہ اعمال البر یہ بھی کر کے غیر کی طرف جو منسوب کرنا چاہے کر سکتا ہے یہ جائز ہے تو جب آپ نے کہا یہ گیارہویں ہے حضور غوث سے پاک کی یہ نیاز ہے امام حسین کی یہ لنگر ہے حضور علیہ السلام کا یہ لنگر ہے خواجہ اجمیر کا تو بعض کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہو گیا اور بعض آباب اس کو وما اہل بہیل غیر اللہ کے تحت لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی غیر کے نام منسوب نہ کریں وما اہل بہیل غیر اللہ کا معنی یہ نہیں ہے جو تفسیر امام بخاری نے کی ہے وما اہل بہل غیر اللہ وہ تفسیر رد کرتی ہے اس کے ناجائز ہونے کے میں اس کو وہ حدیث بھی لاؤں گا کہ امام بخاری نے وما اللہ بہیل غیر اللہ کی تفسیر بھی کی ہے اور اس سے مراد فقط رفع اس سوت ان دا ہے ذبح کرتے ہوئے غیر کا نام نہ لیا جائے یہ معنی ہے الہلال کا تو امام اسقلانی نے اس سے ثبوت کیا کہ اعمال صالح بھی غیر کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں اب کتاب الصلاط حدیث نمبر چار سو تینتیس باب نمبر چھیالیس عنوان ہے باب المساجد فی امام مخاری نے المساجد الفلبیوت امام بخاری نے چھیالیسواں باب المساجد فلبیوت گھر کے اندر سجدہ گاہ مسلح بنانا اس باب میں حدیث روایت کی امام بخاری نے معروف حدیث ہے حضرت اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے امام بخاری فرماتے ہیں حد ثنا سعید ابن قال قالح سنی اللیس قال قالحدنی اوقیل عن ابن شہاب قال اخبر محمود بن ربی الانصاری، ان اتبان ابن مالک وہ من اصحاب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم شاہدہ بدر من الصار اتبان بن مالک انصار میں سے تھے وہ نابینا ہو گئے تھے اپنے علاقے کی مسجد میں امام تھے نماز پڑھاتے تھے ارس کیا <تصفح> رسول اللہ قد ان کری وانا قومی فیضا کانتا بہم ودیت یا رسول اللہ انطی فتو سلیفی بیتی فقال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شاء الله۔ کی حضور میری بینائی نہیں رہی جس دن بارش ہو جائے میں مسجد میں نہیں جا سکتا تو چاہتا ہوں گھر نماز پڑھ لیا کروں کسی دن آپ میرے گھر تشریف لائیں اور ایک نماز پڑھ دیں تو جہاں آپ کے قدم لگیں گے اس کو مسلح بنا لوں اس سے مستفاد ہوا جو فوائد حدیث میں سے ثابت ہوا انبیاء اور صالحین جس جگہ بیٹھیں جس جگہ قدم لگائیں جس جگہ نماز پڑھیں ان کی نشست اور ان کی نماز گاہ کو حصول برکت کے لیے اپنی نماز گاہ بنانا بھی سنت ہے چے جائے کہ فقط اس جگہ سے تبرک لینا محض متلقن تبرک برکت حاصل کرنا اور بات ہے نہیں اس جگہ کو جائے نماز بنا لینا عبادت اس جگہ اللہ کی کرنا جہاں حضور کے قدم لگے انبیاء صالحین کے مبارک اماکن پر جہاں قدم لگے جہاں نماز پڑھی اس جگہ اپنی جائے نماز بنا لینا یہ ثابت ہوا سنت سے انہوں نے یہ مانگا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں قدم لگا دوں گا جا کے نماز پڑھوں گا اور اس پر نصح ہے قرآن مجید فتح خز مقام ابراہیم معلوم ہے مقام کا معنی کیا اس کے اندر ایک لطیف بات ہے ہم نے تو صرف یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ جو پتھر کا نام مقام ابراہیم ہے تو جب طواف کر لیں تو دو نفل وہاں پڑھتے ہیں مگر قرآن چاہتا تو حجر ابراہیم بھی کہہ سکتا تھا اللہ پاک فتح خزو من حجر ابراہیم مسلح بھی کہہ دیتے مگر نہیں فرمایا من مقام ابراہیم مسلح مقام اسم ضرف ہے مقام اور اس کا مطلب ہے المکان قام مفیح المکان الذي قام عليه وہ جگہ جس کے اوپر کوئی کھڑا ہوا اور کھڑا سر سے ہوتے ہیں یا قدموں سے ہوتے ہیں کس سے کھڑے ہوتے ہیں تو مقام کا معنی ہے جہاں قدم لگے مقام کا معنی ہوا جہاں قدم لگے اس لیے اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے ذریعے پتھر نے محفوظ کر لیا متلک پتھر نہ رہا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان ہیں تو جہاں اللہ کے محبوب نبی اور رسول کے قدموں کے نشان ہیں فرمایا میرے محبوب اس کعبہ سے تین سو ساٹھ پتھر سارے پتھر اٹھا کے باہر پھینک دو ایک پتھر چھوڑ دو جہاں میرے محبوب کے قدموں کے نشان لگے تو باری تعلیٰ وہ پتھر تو چھوڑ دیا اب اس کو کرنا کیا ہے فرمایا معلوم نہیں آنے والے وقتوں میں کوئی سے ہی نکال کے نہ پھینک دے اب ابراہیم کے قدموں کے نشان والا پتھر میں قرآن میں ڈال دیتا ہوں جہاں جس پتھر پہ ابراہیم کے قدم لگے اس کا ذکر قرآن میں ڈال دیتا ہوں تاکہ کوئی لاکھ چاہے بھی تو اٹھا کے باہر نہ پھینک سکے اس کو ابراہیم کے قدموں سے قد ہوگی قرآن کی آیت سے تو نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان والا پتھر سنبھال دیا تو باری تعالیٰ اب اس کو کیا کریں فرمایا تمہارا طواف قبول نہیں جب تک ان قدموں کے نشانوں کو سامنے رکھ کر دو نفل نہ پڑھ لو اب وہ مسجود نہیں مسجود علیہ ہے سجدہ نہیں ہوتا حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کو مگر توجہ ادھر ہوتی ہے اسی طرح جیسے سجدہ کادے کو بھی نہیں ہوتا توجہ ادھر ہوتی ہے متوجہ علاجہت القعبت شریفہ توجہ ہوتی ہے تو گویا جہاں پیغمبروں کے قدموں کے نشان لگے عبادت میں بھی اس کی طرف توجہ کرنا قرآن سے ثابت اور حدیث سے ثابت اور ایک بات اور عرض کر دوں حدیث میں ہے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا زندگی پر ابراہیم علیہ السلات و السلام نے ایک ہی پتھر پہ قدم رکھا ہوگا ساری زندگی اور کسی پتھر پہ نہیں کھڑے ہوئے یہ تو ساری زمین پتھریلی تھی عمر ہی پتھروں پہ گزری پتھروں پر چلتے تو وہ پتھر تو نہ رہے تو اور پتھروں پر بھی قدموں کے نشان لگے یہ پیغمبر کی شان ہے کہ جس پتھر پہ قدم کا نشان لگتا ہے پتھا پگھل کر اس نشان کو سینے میں سبت کر لیتا ہے تو کئی پتھروں پہ لگے ہوں گے نشان مگر وہ کیوں نہ محفوظ ہوئے اور اس پتھر کی خصوصیت کیا ہے کہ اس پہ قدموں کے نشان بھی محفوظ ہوئے اور یہ حرم کعبہ میں بھی محفوظ ہوا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ خاص ہے کہ ان قدموں کے نشانوں کی نسبت اور اس پتھر کی نسبت صرف ابراہیم سے نہیں اس کی نسبت میلاد مصطفیٰ سے ہے اس کی نسبت ولادت مصطفیٰ سے ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ سے کیسے نسبت بن گئی حدیث الباپ کا ترجمۃ الباپ کے ساتھ جوڑ کیا بنا کہ وط خزو فت خزو میں مقام ابراہیم مصلح اس کا حضور کے میلاد کے ساتھ ولادت کے ساتھ جوڑ کیا بنا ہاں وہ مناسبت بتاتا ہوں سورہ بکرت پر آ جائیے قرآن میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہوئے اس پر پتھر اٹھتا جاتا تھا اور کعبہ تعمیر ہوتا تھا و از یرف ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقب المنا ان کانت سمی العلیم پھر ربنا وب آس فیم رسول و یو الم الکتاب والما و ذکی جب اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور کعبہ تعمیر ہو چکا سارا کعبہ تعمیر ہو چکا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مزدوری مانگی ہر مزدور کام کے بعد مزدوری مانگتا ہے مالک سے باری تعالیٰ تیرا گھر تعمیر کر دیا اب مزدوری دے تو فرمایا باری تعالیٰ نے مانگ ابراہیم کیا مزدوری چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مالا اور کچھ نہیں مانگتا اپنے محبوب محمد کا دادا بنا دے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا دادا بنا دے تاکہ قیامت کے دن ہر کوئی ہر پیغمبر اپنے نام سے پکارا جائے اور میں جد محمد کے طور پہ پکارا جاؤں اور جب تیرے محبوب آئیں تو مجھے اپنا دادا کہیں جد کہیں دعا کی رب بنا وب اصفی ہے رسول باری تعالیٰ وہ نبی آخر الزما محمد مصطفیٰ اس قوم میں داخل پیدا فرما دے اس میں پیدا فرما دے اب چونکہ اس پتھر پر کھڑے ہو کے آپ نے دعائے ولادت مستفا مانگی تھی اس کھڑے ہو کے ولادت مستفا اور دعائے بے ست مانگی تھی اس پتھر پہ کھڑے, کھڑے ہو کر تو رب کائنات نے کہا باقی سب پتھروں کے نشان مٹتے ہیں تو مٹ جائیں مگر یہاں قدموں کا نشان دعائے ولادت مستفا سے نسبت رکھتا ہے یہ قیامت کے دن تک کعبے میں گاڑا جائے گا اب جہاں مقام ابراہیم پر نفل پڑتے ہیں تو تکریم قدمین ابراہیم ہوتی ہے وہاں تکریم ولادت مصطفیٰ بھی ہوتی ہے تو یہ مقام ابراہیم نشانی ہے میلاد مصطفیٰ کی اس وجہ سے محفوظ ہو گیا اور اس پر سند طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھیے سیرت ابن شام اٹھائیے سیرت حلبیہ اٹھائیے میں نے اپنی سیرت و رسول جو چودہ جلدوں میں مکمل کی ہے چھپی ہوئی ہے چودہ جلدوں میں اس کے اندر تمام حوالہ جات دے دیئے میں نے اور الحجرالاسود پر جو محدسین کی کتابیں ہیں مکہ میں درج اس میں درج ہے کہ وہ جو قدموں کے نشان تھا ابراہیم علیہ السلام کا جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی جوان ہو گئے تو آپ کو بطور نبی پہچاننے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ تھی کہ پوچھا گیا تو حضرت عبد المطلب اور آپ کے قریش سے پوچھا کہ بتاؤ وہ نبی جس کو تم نہیں مانتے کبھی اس کے قدموں کے نشانوں کو دیکھا ہے انہوں نے کہا ہمارے ہاں, ہاں چلتے ہیں ہم نے دیکھا ہے تو پوچھا کہ ان کے قدموں کے نشان کیا اسی طرح ہیں جو ابراہیم کے پتھر پہ لگے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہاں بالکل مماثلت ہے انہوں نے کہا وہی نبی آخر اس زماں ہے تو وہ جو مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں ان کی مماثلت تھی قدم مصطفیٰ سے یہ وجہ ہے ان کو محفوظ کرنے کی کہ مماثلت ہے قدم مصطفیٰ کے ساتھ تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے ان کے گھر حضرت اطبان بن مالک قال عینت تحب و نسلی من تک اے بتاؤ کہاں چاہتے ہو میں کس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں اس میں آپ کے لیے سبق ہے مشایخ اور علماء کے لیے کہ جو اطباء مری دین محبت کرنے والے ہیں ان کی دل جوئی کرنی چاہیے مشائق اور علماء ان کی دل جوئی کرنی چاہیے ہم تو زیادہ جلال میں رہتے ہیں نا ذرائع سے جتنا جلال زیادہ جتنی آنکھیں سرخ جتنے چہرے پر دب دبا غصہ اور کلام کم اور ڈانٹ ڈپٹ اتنی ولایت اور درجہ اونچا تصور ہوتا ہے نہیں دل جوئی کرنی چاہیے میرے آقا نے پوچھا اے نہ تو حبوان وسلی بن تک کہاں چاہتے ہو اتبان کہاں نماز پڑھوں عرض کی یارس اللہ فاشرۃ الحلہ ناحیت بن اشارہ کی آقا یہاں پڑھ دیں وہیں حضور نے نماز پڑھ دی اور وہ حضرت اطبان بن مالک نے مسلح بنا دیا تو گویا آقا کے قدموں کے نشان جہاں لگے تھے وہ بھی مسلح بن گیا تو اس سے تبرک کرنا بے اماک نے صالحین اما کے نے لمبیا و صالحین سے تبرک لینا حتیٰ کہ عبادت میں بھی یہ سنت ہے علاقے کے سارے لوگ جمع ہو گئے حضور کی زیارت کے لیے سارے آ گئے ایک شخص نہ آیا اس کا نام تھا مالک بن دخیش وہ نہ آیا تو حاضرین صحابہ میں سے کسی نے کہا دیکھو وہ کتنا منافق ہے حضور سے محبت ہی نہیں کرتا منافق ہے آکال السلام آئے ہوئے ہیں اور سارا جہان پہنچ گیا ہے اور وہ حضور کی زارت کے لیے نہیں آیا آقا علیہ السلام نے سنا اب یہ تیسرا نکتا کہ دیکھا کہ آپ احوال قلب پر بھی مطلع ہوتے نیتوں سے بھی مطلع ہیں نیت سے بڑا امر غیب تو کوئی نہیں ہے نیت سے بڑا امر غیب تو کوئی نہیں ہے مخفی ہے نیت کسی نے کہا دیکھو منافع کیا نہیں آیا حضور سے ملنے آقا نے فرمایا ذالک اللہ ترا ہو بزا وجہ یہ الفاظ فرمایا خبردار اس کو منافق نہ کہو تم نے نہیں دیکھا اس نے کلمہ پڑھا اب کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے مگر آقا نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھا مگر میں اس کی نیت کو جانتا ہوں اس نے رضائے اللہی کے لیے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھایا سو اس کو منافق نہ کہو جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا سے صحابہ بول اٹھے اللہ و اعلم آقا ہم نے تو ظاہر پر اعتبار کر کے بات کی تھی دلوں کا حال اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانا پہلے حدیث نمبر چار سو لے لیں باب امام بخاری نے جو قائم کیا سی بخاری میں باب اڑسٹھ ہے سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ اور باب کا عنوان ہے باب شد یہ باب امام بخاری نے قائم کیا اس شعر سے مراد نعت ہے صاف ظاہر ہے دوسری غزل یا شاعری تو مسجد میں نہ کوئی کرتا تھا نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے نعت اشار اشعار امام بخاری نے حدیث کا باب قائم کیا ہے مسجد میں ناتخانی خانی کرنا امام بخاری نے باب قائم کیا اور حدیث کے الفاظ ہیں حد الجمان ابوالجمان ابن نافع اخبرنا عن ابو ابن, ابن کالا ابو کال نعم کال ابرت نے فرمایا ابو ریرا کو اے ابرا مسجد میں کھڑا ہو جا اور میری نعت پڑھ اور جن لوگوں نے میرا حجو میری شان میں گستاخی کے شعر لکھے ہیں ان گستاخوں کو جواب دے اپنی نعت خانی کے ذریعے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہو گئے حضور کی نعت پڑھنے لگے اور میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اے اللہ حسان میری نعت خانی کر رہا ہے تو جبرائیل امین کے ذریعے اس کی مدد فرما اب امام سیوتی نے اور امام اسقلانی نے اور امام عینی نے اور امام قستورانی سب نے بحث کی وہ حدیث لائے ہیں بعض لوگ اس کے جواب میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے نہا رسول اللہ صلی اللہ وسلمَََََََََََ تناشُد الشعار فل مسجد فل مسا مسجدوں میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا تو تمام آئمہ نے متفقہ طور پر یہ اس کی تصریح کی اور واضح فرما دیا کہ وہ سر وہ ترمزى اور نسائی میں حدیث ہے تمام محدثین نے فرمایا ان حدیث کی روشنی میں کہ اس سے مراد اشعار دور جاہلیت تھے جن اشعار سے منع فرمایا وہ اشعار جاہلیت ہیں جو اللہ رسول کی شان میں نہیں ہیں وہ برے اشعار تھے مضموم ان سے منع کیا اور جو اشعار نعت مصطفیٰ میں اور حمد الہی میں ہیں ان کو علیہ اسلام نے حکم فرمایا کہ پڑھا جائے ابو حدیث ہے چار سو باب نمبر انہتر سکسٹی نائن حدیث کے الفاظ ہیں باب و اصحاب الحراب فی المسجد اس حدیث پر میں ذرا گفتگو کروں گا عدلۂ حدیث کے ساتھ اور حدیثیں لاؤں گا انشاءاللہ دو حدیثیں اکٹھی جو امام بخاری اس مقام پر لائے ہیں آگے بھی کئی جگہ درج کی ہے حضرت اوروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں روایت کرتے ہیں اخبرانی اوروہ بن زبیر ان عائشہ رضی اللہ تعالی قالت لقد رایت رسول الله صلى الله علیه وسلم یومًا على باب حجرتي والحباشۃ يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله علیه وسلم یسترنی برداءه انظر الى لعبهم کما کال فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ہبشی آئے ہوئے تھے مسجد کے اندر ہبشی آئے ہوئے تھے جن کے پاس آلات جنگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جیسے انڈیا میں ہمارے یہاں گتکا کھیلا جاتا ہے گتکا اس طرح وہ رقص کر رہے تھے حبشی رکس کر رہے تھے کیا اور امام بخاری نے اصحاب الحراب الحراف المسد کے عنوان سے کیا یلعبون کے لفظ امام بخاری کیا لفظ لائے ہیں یلعبون کھیل رہے تھے مسجد میں آلات کے ساتھ تو آقا علیہ و السلام دروازے کے پیچھے سے ملاحظہ فرما رہے تھے اور وہ مسجد میں تھے وہ کھیل مسجد میں ہو رہا تھا آقا علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا عائشہ دیکھنا ہے میں نے کہا جی حضور فرمایا میرے کندھے کے پیچھے چھپ جاؤ کیوار تھوڑا سا دروازہ کھول لیا آقا علیہ السلام آگے کھڑے تھے اور میں آپ کے پیچھے چھپ کر ان کو دیکھتی رہی دوسری حدیث امام بخاری لائے ہیں وہ بھی انوت ان عائشہ تھا کالت رعیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولحباشہ تو نبی حرام میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا حبشی اپنے حراب آلات کے ساتھ کھیل رہے تھے اور آقا علیہ السلام ملازہ فرما رہے تھے یہ جو حدیث ہے جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں درج کیا یہ آگے بھی بعض جگہوں پر آئی یہ حدیث نمبر چار سو چون اور چار سو پچپن اب اس حدیث کو مختلف محدثین نے. میں نے احادیث کو جمع کر کے ایک رسالہ لکھا ہے عربی میں اور اس کا نام رکھا ہے چھپا نہیں ابھی بہجت النور کیا اونچا بولیے بہ جت انور فی رخل وج دے وسر فی رخ الوجد و دے وسرور معاف کر دینا ہم اندر سے اور طرح کے لوگ ہیں فی رقص الوج دی وس یہ حدیث جو امام بخاری نے روایت کی اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی مختلف طرق سے مختلف آسانیت سے مختلف الفاظ اور مختلف تفاصیل آئی ہیں اب گویا تائید بخاری کی مل گئی الفاظ بدلیں طرق بدلیں مضمون ایک ہے واقعہ ایک ہے تو امام بخاری کی تائید ہو گئی امام احمد بن حنبل نے جو لفظ استعمال کی آنا سن رضی اللہ عنہ وہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یار کو سدیث ہے جو امام احمد بن حمب اللہ حدیث کے لفظ ہیں کانت الحبش تو لکھ لیں یزفنون بین بین رسول اللہ علیہ وسلم و یرکسون فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کی حبشا آکا علیہ السلام کے سامنے رقص کر رہے تھے اور تصریح کی ہے یس فنون و رقص کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے ساتھ رقص کرتے تھے ساتھ پڑھتے تھے محمد ان ابد السالح محمد ان ابد اس میں ردم ہے ہائے ہائے اس میں ردم ہے اور یہ رقص کے ساتھ ہی بڑا ردم بنتا ہے اونچی آواز سے کہیے یہ تو نہیں کہتا کہ رقص کرو وہ مسجد نبوی تھی آقا سامنے تھے یہ مسجد غمگول شریف ہے تو رقص کرتے تھے امام احمد بن حنبل نے حضرت انس سے روایت کی اور کہتے تھے محمد ان صالح اس اس میں پڑھے سارے محمد العبد صالح کرے ہاتھ اٹھا کر محمد العبد صالح محمد العبد صالح محمد العبد صالح Salih, <تصوح> محمد ان ابد الصالح محمد الصالح یہ پڑھتے جاتے تھے اور آگے جو کلمہ آک علیہ السلام کا ہے اس پر قربان جائیں لاکھ بار قربان جائیں جو آگے وہ چونکہ حبشی تھے تو اپنی زبان میں پڑھتے تھے لہجہ مختلف تھا آکا علیہ السلام سن رہے تھے فقال رسول صلی اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علیہ حضور سن رہے تھے صحابہ سے پوچھا یہ کیا کہتے ہیں قربان جائیں آقا آپ کے پوچھنے پر یہ کیا کہتے ہیں قَالُوا يَقُولُونَ محمد عَبْدٌ سَالِحِ دو بار یہ لفظ آئیں تو صحابہ نے عرض کیا حضور اپنی زبان اور لہجے میں کہہ رہے ہیں رکس کرتے ہوئے محمد عَبْدٌ سَالِح اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے جلد تین صفحہ ایک سو باون آگے اور وہی حدیث جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی امام تبرانی نے الم و اوسط نے روایت کیا اپنی سند سے اور تبرانی میں جلد نو صفح ایک سو اکیس حدیث نمبر نو ہزار تین سو تین ان وہ امام بخاری کے لفظ بھی لائے ہیں یعنی ولحب شل ابون اور آگے اس روایت سے بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی وہ ہم یل ابون ور قصون حتٰ کن تو ان یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رقص کر رہے تھے تو شرح تبرانی بے حدیث البخاری اللہ اللہ حدیث البخاری حدیث بخاری کی شرح حدیث کے ساتھ ہے جو امام تبرانی نے کی اور یہاں بھی راوی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنا الفاظ رقص پھر یہ حضرت انس بن مالک نے روایت کی ابن حبان میں اپنی صحیح کے اندر جلد تیرہ صفح ایک سو تہتر اور امام اسکلانی نے روایت کی فتح الباری جلد دو صفحہ چار سو چوالیس کتاب الجمعہ میں آگے امام بخاری صحیح کو دوبارہ کتاب الجمعہ میں لائے اور اس میں امام اسکلانی نے بھی حدیث روایت کی اور اس میں جو الفاظ لکھے وہ وہی یزفنون فنون کیا یزفنون فنون آپ سوچیں گے کہ یز فنون کا معنی کیا ہے اس کو پہلے بیان کر دوں یز فنون کا معنی میں نے آپ کو عرض کیا عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے یہ بغیر کسی شک شب و شبہ کے رقص کے لیے استعمال امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح صحیح مسلم شرح صحیح مسلم للقاضی ایاز جلد تین صفحہ تین سو دس کتاب و سلاطل عیدین امام بخاری اس کو سلاط العیدین کے باب میں بھی لائے اور اس میں عنوان قائم کیا مسلم نے بابر رخصات فلّہ عید کا دن خوشی کا دن ہو تو اس کی رخصت ہے اس میں امام قاضی ایاس فرماتے ہیں یز فرمایا مَ نہ ہو و آپ فرماتے ہیں معنی لغت کا پھر امام نبوی شرح سی مسلم جلد چھ صفحہ ایک سو چھیاسی کتاب سلاط العیدین باب الرخصہ اس میں فرماتے ہیں یز آزا کانا یس فی فی العید فرمایا مع نا ہو اس کا معنی رقص کرنا ہے پھر امام اسقلانی فتح الباری جلد و صفحہ چار سو چوالیس یز فرماتے ہیں یرق و اور پھر آپ نے فرمایا کہ حبشی رقص کرتے تھے وسبیان و اور مدینہ کے بچے جمع ہو گئے تھے وہ ان کے ارد گرد رقص کرتے تھے اندر کے حلقے میں حبشی رقص کرتے تھے ارد گرد مدینہ کے بچے رقص کرتے تھے اور رقص کرتے جاتے اور سب کہتے تھے محمد ان ابد السال محمد ان ابد السال امام ابن منظور افریقی لسان العرب لخت کی کتاب لسان العرب جلد تیرا صفحہ ایک سو ستانوے اور ایک سو اٹھانوے فرماتے ہیں ازفن از ارقص ظفانہ یز فین و ظفو شب بہ و شبی رقص رقص کرنا یہ رقص کی طرح ناچنا اس کو زفن کہتے ہیں یہ لسان العرب کا حوالہ لغت کی دوسری کتاب تاج العروس زبیدی کی جلد 18 صفا 260 اور دو سو زفن مادہ فرماتے ہیں ضعفانہ یز فین و ظفنن اے راکاس حوالہ اس کا مانا رقص کرنا علامہ زمکشری اس سے پہلے علامہ جوہری اصحاف القا جلد ایک صفح پانچ سو انتالیس اضفن ہوبر رقص علامہ زمکشری الفائق فی غریب الحدیث جلد دو صفحہ ایک سو بارہ یہ میرا رسالہ ہے خود جو میں نے لکھا ہے ابھی چھپوانا ہے واپس جب جائیں گے انشاءاللہ کچھ شروع اس کی میں لکھ رہا ہوں ازفن از هو الرقص زمکشری بھی لکھتے ہیں امام اسقلانی تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ یہ اس امر میں مغالتا نہ رہے کہ یز فنون کا معنی کیا اس لیے بعض ائما نے اور صحابہ نے یز فنون کے ساتھ یرقصون کا لفظ بھی استعمال کر دیا پھر حدیث جامع ترمزی اگلی حدیث جامع ترمزی جلد پانچ صفح چھ سو اکیس کتاب المناقب بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمزی حدیث لائے ہیں کتاب المناقب سیاستہ کی اور وہ انہوں نے تزفن کا قلب استعمال کیا فرمایا فائضہ حباشیتن تزفن و سبیان و حولہا امام ترمزی فرماتے ہیں کہ حبشی رقص کر رہے تھے اور مدینہ کے بچے ان کے اردگد ناچتے تھے رقص کرتے تھے یہ رقص وجد ہے وجد تھا آگے راز کھول دوں گا کہ یہ وجد تھا کیا یہ رقص کیوں تھا آخر پہ یہ راز کھولوں گا کہ رقص کیوں کرتے تھے شارہین پڑ گئے فک ہی مسئلے میں کہ مسجد میں آلات حرب کے ساتھ رقص کرنا جائز ہے کسی نے لکھ دیا کہ عید کے دن رخصت ہے وہ احکام فقہ میں پڑ گئے ہمیں احکام فقہ کی تو اتنی تلاش نہیں ہوتی وہ مفتی صاحب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہم احکام عشق تلاش کرتے ہیں <تصفح> وہ کہا احکام فقہ تلاش کریں گے ہم تو دیوانے لوگ ہم احکام عشق و محبت تلاش کرتے ہیں <تصفح> اس لیے میں نے جو حدیث کی کتابیں مرتب کی اور دعا کریں کامل ہو جائے اب بڑی کتاب ایک لاکھ احادیث کو جمع کیا میں نے کتنی پندرہ مجلدات میں اور اس کا نام ہے عرفان السنہ پہلے المنہا جو سبھی مکمل کر دی تاکہ ہینڈی بک ہو جائے ترجمت الباب نئے بنائے تاکہ جس موضوع پر جو حدیث درکار ہو تلاش نہ کرنی پڑے باب خود بولے اس موضوع کو یہ ایک ہینڈی بک اور علماء کے پاس اگر اور کوئی کتاب بھی نہ ہو ساری زندگی اس کتاب کو پڑھتے رہیں تو علمی خطاب چلاتے رہیں گے ایک کتاب کافی اور یہ کتاب ماں تخریج ہے اب مصروف ہوں تفسیر قرآن میں پندرہ جلدوں کی تفسیر اور پندرہ جلدوں میں ایک لاکھ احادیث میں سے نقبہ چن رہا ہوں شاید بیس پچیس ہزار احادیث بن جائیں گی پندرہ مجلدات میں اس کی جلد پہلی معاقب بھی تیار ہو گئی اس رمضان میں چھپ جائے گا چودہ سو احادیث کی ایک جلد اسی طرح حضور کے مناقب اور فضائل پر چار جلدیں وہ تیار ہو رہی ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں حدیث پاک جو میں نے ابھی کوٹ کی ترمزی کے اندر الفاظ ہیں تزفن و حبشیت الطفن و سبیان اور یہ حدیث اس حدیث کے راوی پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور یہ حدیث امام نسائی نے بھی روایت کیا سنن القبرا جلد پانچ صفح تین سو نو حدیث نمبر آٹھ ہزار نو سو ستاون اور اس کو پھر امام اسکلانی بھی لائے فتح الباری جلد دو سفح چار سو چوالیس میں اب اس کے ساتھ ایک مضمون اور آتا ہے حادیث کا اور اس میں لفظ آتا ہے ہاجالا ہاجل یہ تھا زفن رقص ایک اور حدیث آتی ہے اس میں لفظ آتا ہے ف حاجالہ ان جافر ابن محمد ان ابی امام ابن سعد نے روایت کیا طبقات اس قبرا میں اور امام اسقلانی نے بھی روایت کیا وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت جعفر وہ واقعہ ہیں حدیبیہ کا موقع تھا تو وہ بیٹی حضرت حمزہ کی صاحبزادی مختلف جگہوں پر گھومتی تھی جاتی تھی تو وہ اس کے اوپر تین صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے اٹھا کے ادر دے دیا تو اختلاف ہو گیا حضرت جعفر کہیں میں نے لینا ہے اس بیٹی کو بچی کو سیدنا علی شیر خدا فرمائے میں نے لینا ہے اور حضرت زید کہیں میں نے لینا ہے تو کیس فختہ سامان اختلاف ہوا تو یہ مقدمہ آ اسلام کی بارگاہ میں پہنچا ترطفات اسوات آوازیں بلند ہو گئیں حضرت علی شیر خدا حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے آنکھ مبارک کھل گئی پوچھا آوازیں کیا ہیں تو مسئلہ پیش ہوا کہ یہ معاملہ ہے تو آقا علیہ السلام نے تینوں کو سنا اور جب تینوں کو سنا تو میں حدیث کی وہ بنیادی بات بتا دوں آقا علیہ السلام نے پوچھا تینوں اپنا اپنا دعویٰ بتاؤ دینوں کا دعویٰ کیا ہے حضرت زید بولے بلکہ حضرت جعفر بولے حضرت علی سب سے پہلے انہوں نے اپنا دعویٰ بیان کیا انا اناخ یا رسول اللہ میں نے اس کو اٹھایا اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے حمزہ بن اب بن عبد المطلب میرے والد ابو طالب کے بھائی حضرت حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہدا ان کی بیٹی ہے تو یہ میرے چچا کی بیٹی ہے لہذا میرا حق ہے آپ نے کیس سن لیا پھر آقا نے فرمایا جعفر تمہارا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بھی چچا کی بیٹی ہے حمزہ میرے بھی چچا ہیں تو میرے بھی چچا کی بیٹی ہے اور اضافی بات یہ ہے کہ میرے گھر اس بیٹی کی خالہ ہے چچا کی بیٹی بھی ہے اور میرے گھر اس کی اس کی والدہ کی بہن میری زوجہ ہے وہ پالے گی خالہ پالے گی یہ میرا دعویٰ ہے آقا علیہ السلام نے پوچھا زید بن ہار سا تمہارا دعویٰ کیا ہے وہ کو بولے یا رسول اللہ یہ میری بتیجی ہے یہ میری بتیجی ہے قرب ہے تو میرا دعویٰ ہے فقدہ بیہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلمہ یہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اول بخاری میں بھی آئی ہے صحیح بخاری کتاب السلخ جل دو صفحہ نو سو ساٹھ اور حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو باون مختصر آئی ہے مگر جو اگلی بات بتا رہا ہوں وہ دیگر کتب حدیث میں تفصیل کے ساتھ آئی یہ حدیث امام بہتی نے بھی روایت کی اسونن القبرا امام بہتی نے اور یہ حدیث مسند بازار میں بھی آئی ہے یہ حدیث تبرانی میں بھی آئی ہے الم و تبرانی تو آقا علیہ السلام نے فیصلے تینوں کو سن کر آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ جعفر لے جائیں گے یہ جعفر لے جائیں گے اس لیے کہ جعفر کی بھتیجی بھی ہے اور اس کے گھر اس بیٹی کی خالہ ہے اور فرمایا خالہ بمنزلت الام ہوتی ہے ماں کی جگہ ہوتی ہے جتنی دیکھ بال پالنے میں اس کی بچی کی خالہ کرے گی کوئی غیر عورت نہیں کر سکتی تو بیٹی حضرت جعفر کو دے دی یہ فیصلہ سنا الخالہ تو بے منظر تل و کال الید انتخنا و مولانا اور زید کی تعریف کر دی فرمایا زید تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے اور جعفر کو کہا کال العفر انت اش باہم منی خلکن و خول کن اور جعفر بیٹی بھی لے جا اور تجھے شکل و صورت میں اور اخلاق میں اللہ نے میری مسیل بنایا ہے تیری شکل بھی میرے جیسی ہے تیرا اخلاق بھی میرے جیسا ہے اب یہ حدیث ہے جب آکا علیہ السلام نے حضرت جعفر سے یہ فرمایا انت اشب ہوم منی خلقن و خول کن تو حدیث میں آتا ہے امام بہ کی امام تبرانی امام بزار امام اسکلانی سب نے روایت کیا فہا جلا و رسول اللہ حضرت جعفر خوشی میں کھڑے ہو گئے اور حضور گرد رقص کرنے لگ گئے وجد میں آ گئے جب فرمایا انت ہو ہوں منی ایز جعفر اللہ نے تیری صورت اور سیرت کو میرا مثیل بنایا ہے بس آقا کی شفقت کی دیر تھی وجد میں آ گئے فرت و سرور میں فہاج آزور ارد گرد وجد کرنے لگے جب وہ وج کرنے لگے تو پھر حضرت ہے میں تجھ سے ہوں حضرت علی اٹھے وہ ان کے گرد رقص کرنے لگے کمال منظر تھا درمیان میں مصطفیٰ تھے جافر وجد میں رقص کر رہے تھے ان سے باہر حضرت زید رقص کر رہے تھے ان سے باہر مولا علی رکھس کر رہے تھے صحابہ کا مجمع تھا دولہ دولہ درمیان میں تھی تین صحابی جاہل بیت میں سے رقص کر رہے تھے وجد کا اس سے جو کبھی نات خانی کے دوران اور محفل سیما کے دوران صوفیاء فرحت میں وجد میں کیف میں سرور میں لذت میں مغلوب ہو کر کبھی اٹھ کے رقص کرنے لگتے ہیں وہ رقص اس کیف اور حالت میں سنت صحابہ ہے اور میں نے ایک حوالہ کسی صوفی کا نہیں دیا کوئی جی یہ صوفیاء کی حکایتیں ہیں میں نے تو کسی صوفی کا حوالہ نہیں دیا میں نے تو کل صحابہ کرام کے حوالے دیے اور محدثین کی کتابوں سے اور کتب حدیث سے نہیں یہ رقص جو ہے اس لیے میں نے رکھا نام بہجت النور فی رقص الوجد والسرور اور یہ سنت صحابہ ہے یہ وجد و رقص اس پر امام جلال آ اور جو بڑی خاص بات ہے عظیم اس پر امام اسقلانی نے بحث کی ہے فتح الباری جلد دو صفحہ چار سو تر تالیس وہ تو محدث ہیں امام اسقلانی نے بحث کی اب وہ راز کھول رہا وہ حبشیا کا رقص کیا تھا اس پر محدثین نے بحثیں کی اور یہ باب قائم کرتے رہے کہ چونکہ وہ اور علماء نے اس طرف چل پڑے اس طرف چل پڑے یہ طرف بھی درست ہے مسائل فقہ سامنے آئے مگر میں نے بتایا ہم کیا کریں ہماری طرف اور ہے وہ اس طرف رجحان چلا گیا کہ ان کے پاس آلات حرب تھے اور وہ ہر سال عید کے دن آتے تھے اور جنگی تیاری کی مشقیں کرتے تھے اس لیے جائز ہے جنگی تیاری کے لیے تاکہ جہاد میں ضرورت ہوتی ہے آلات حرب کے ساتھ جو رقص کرتے تھے وہ دراصل تیاری ہوتی تھی جنگ کی اس کی مشق ہوتی تھی درست ہے اور جائز ہے جو لکھ دیا جائز لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے جنگی مشکوں کے لیے مسجد نبوی رہ گئی تھی باقی سارے مدینے میں کوئی میدان نہ تھا حدیث تو ہو چکی اب حدیث کی شرع ہے اب حدیث کی شرح ہے اب حدیث کی شرح ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض ہوا کہ یہ اپنی رائے سے بات کرتا ہے مخالفین کا اعتراض تھا اس اعتراض کو ائما نے امام سفیان سوری نے امام سفیان سوری نے امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث انہوں نے رد کیا رد کیا اور کہا تم غلط کہتے ہو میں نے اپنے کانوں سے ابو حنیفہ کو یہ کہتے ہوئے سنا میں کوئی اپنی رائے سے بات نہیں کرتا سب سے پہلے میں صنعت قرآن سے لیتا ہوں اور قرآن سے نہ ملے تو پھر میں سنت نبوی سے لیتا ہوں امام عبد البر نے الانتقاء میں یہ پورا قول تحقیق کے ساتھ روایت کی اور وہ خود مالکی ہی ہیں آپ نے فرمایا قرآن سے لیتا ہوں قرآن میں نہ ہو تو سنت رسول حدیث سے لیتا ہوں اگر حدیث میں نہ ملے تو صحابہ کرام سے لیتا ہوں اور یہ مذہب فقہ حنفی ہے لیں یہ اصول ہے حنافی فقہ کا صحابہ کرام سے لیتا ہوں اگر صحابہ کا اجماع ہو تو فرمایا پھر قطن باہر نہیں جاتا تین اصل ایسی ہیں تین مصدر کہ پھر میں باہر نہیں جاتا قرآن میں ہو تو خلاف نہیں کر سکتا حدیث میں ہو تو خلاف نہیں کر سکتا اگر تمام صحابہ کا اتفاق ہو اس پر تو خلاف نہیں کر سکتا امام اعظم نے فرمایا اگر صحابہ کے دو کول ہو ایک ہی مسئلے پر دو مختلف کال ہو پھر اختیار استعمال کرتا ہوں کہ ترجیح کس کال کو دوں اس کو لے لوں یا اس کو لا لوں پھر میرا حق ہے دونوں قول سے کے ہیں تو ان میں سے جس کا چاہوں لے لوں یہ مسئلہ رفع یا دین میں اور کئی معاملات میں یہی ہوا ہے دونوں سے صحابہ کے ہوں اگر تو پھر میں دو میں سے کسی کا لے لیتا ہوں اگلی بات بڑی لطیف ہے میں وہ سنانے کے لیے یہ پوری بات کہی اور فرمایا اگر صحابہ کے کال میں نہ ملے اور تابعین میں آ جائے تابعین تب میں اور آپ نے پھر کئی تابئین تب کے نام لیے اگر ان میں آ جائے تو فرمایا پھر ہم رجا لون ونہ نو وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں پھر ہم اگر ان کی رائے ہے مرضی وہ لے لیں اگر ان کی رائے میں قوت نظر نہ آئے تو اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں ان کا بھی حق ہے ہمارا بھی حق ہے میری بات سمجھ آ گئی سو میں تو کامل مقلد ہوں امام اعظم کا اصول میں بھی فرو میں بھی سو میرا طریقہ تاقیق وہی ہے جو امام اعظم نے دیا ان کے نقش قدم سے نہیں ہٹتا حدیث میں اس کی وضاحتیں نہیں ہے حدیثیں وہ ہیں جو آگئیں حدیث میں فقط یہ ہے آقا کے سامنے رقص کرنا اور محمد العبد صالح کے نعرے لگانا حدیث ہو چکی اب شارحین کی بات ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا ہوم رجاول و ٹھیک بات ہے مفتی صاحب یہ ہے کہ وہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں ہم انہوں نے پڑھایا ہے ہم نے انہیں سے پڑھا ہے انہیں سے سیکھا ہے انہی کی خوشہ چینی کی ہے انہی کی کتب پر ہم انہیں سار کر کے آگے چلتے ہیں مگر تحقیق کر کے اور مراجع دیکھ کر اگر رائے ان کی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے تو اوپر اور نیچے والے کی بھی مختلف ہو سکتی ہے اب اس طرف چلے گئے شارحین اور وہ ساری باتیں حق کہیں وہ حکام شریعت تھے کہ جنگی مشقوں کی تیاری کرتے تھے اس لیے مسجد میں جائز ہے جائز ہو گئی سوال ہے اگر وہ صرف جنگی مشقوں کے لیے ہی آتے تھے تو کیا مسجد نبوی رہ گئی تھی جنگی مشقوں کے لیے اور مدینہ میں کوئی میدان نہ تھا اگر کہیں کہ آکال تو اسلام کو دکھانا چاہتے تھے تو آقا علیہ اسلام بھی تو باہر تشریف لے جایا ہی کرتے تھے جنگی مش... بچوں کے کھیل کے لیے بھی حضور تشریف لے جاتے دوڑ کا مقابلہ بھی کرواتے تھے حضور دوڑ کے مقابلے کرواتے ٹورنامنٹ کرواتے تھے بچوں کو تیار کروانے کے لیے اول دوم سوم آنے والے کو انعام دیتے اور جس جگہ اول دوم سومونے کا ڈکلیئر کرتے اس جگہ مسجد و سبق بنی ہے جس کی آپ زیارت کرتے تو آکا تشریف لے جاتے تھے باہر تو پتہ چلا کہ فقط یہ سبب نہیں ہے کہ اب ذہن کسی اور سے جاتا ہے وہ یہ کہ جنگی مشقیں تو اپنی جگہ بجا لیکن کیوں رقص کیوں اور پھر مسجد میں کیوں اور ہر سال کیوں جنگی مشکے تو پھر اور مسجد سے باہر زیادہ ایزی ہے تاکہ پورا مدینہ جمع ہو جائے کول بچے جمع ہو جائیں ساری دنیا دیکھے مسجد نبوی تو تھوڑی سی جگہ تھی بڑے بڑے کھلے میدان تھے چھوٹی جگہ تھی مسجد نبوی میں کیوں ہر سال کیوں رقص کیوں اس پر کھنگالا اور میں ایک رات اور ایک دن پورا لگا رہا اس کو کھنگالنے کے لیے اور پھر میں پہنچ گیا اس جگہ جہاں پہنچنا چاہتا تھا اور مجھے اس جگہ پہنچایا امام ابن حجر اسقلانی نے اب یہ صوفی نہیں ہیں محدث ہیں امام المحدثین ہیں یا ایک بات اضافی کر دوں یہ جو دن تھا جس دن وہ آیا کرتے کیوں آتے تھے یہ عید تو بعد میں یوم عید تو بعد میں شروع ہوا مدینہ پاک میں جب احکام رمضان کے اور عید کے دن احکام آئے بعد میں لیکن جس دن آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں حضور کی آمد ہوئی یہ وہ دن تھا یہ رقص استقبال مصطفیٰ کا رقص تھا اور امام ابن حجر اسکلانی نے بیان کیا اور مقام پر کہ جب آقا علیہ السلام کبا میں بستی قباء میں پہنچے ہجرت فرما کر ربیع الاول کی بارہ تاریخ تھی ولادت کا دن تھا اقوال مختلف ہیں یکم ربیع الاول بھی ہے دو بھی ہے آٹھ بھی نو بھی ایک کال لے رہا ہوں اقوال مدیدہ میں سے ایک کال کے مطابق بارہ ربیع الاول تھا یوم میلاد مصطفیٰ تھا جس دن آقا علیہ السلاۃ وسلام نے وہاں قدم مبارک رکھا سارے لوگ استقبال کے لیے آئے تھے بچیوں نے ترانہ گایا تالا البدر والین بچیوں نے ترانہ گایا ہبشیوں نے استقبال مصطفیٰ میں رقص کیا یہ حبشی کباب میں ہجرت کے دن جب حضور کی آمد ہوئی تھی استقبال میں رقص کیا تھا امام ابنج رسکلانی فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے استقبال میں آمد مصطفیٰ پر جو استقبال میں رقص کیا تھا ہر سال وہ آمد کا جشن منانے کے لیے آتے اور مسجد نبی میں کھڑے رقص کرتے تھے اب آپ سمجھ گئے یہ جشن آمد مصطفی کا جشن تھا یہاں سے جشن میلاد مصطفی بغیر شک و شبہ کے سرات سے ثابت ہو. جس دن حضور کی آمد ہوئی اس دن مدینے میں حبشی رقص کریں اور اس رقص کو مصطفیٰ مسجد نبوی میں اجازت دیں کہ میری آمد کے جشن کا رقص ہے تو جس دن حضور کی کائنات میں آمد ہوئی اس دن جشن کیوں نہ منایا جائے یہ آکیہ السلام کی آمد کے استقبال کا رقص تھا قانو فرحاً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو میں ردینہ واف ال ابو داؤدی سنا نہیں کالا صلی اللہ علیہ المدینا لائے الباشا تو فرحان بے سونن ابو داود میں ہے اور آگے اب وہ عبارت پڑھتا ہوں امام ابن حجر اسکلانی کی امام اسکلانی جلد دو صفحہ چار سو ترتالیس پڑھیے فتح الباری میں فرماتے ہیں ولا شک کا اسقلانی کا قیدہ ہے اب ان چیزوں کو بیتت کہنا یہ کو ہندوستان میں بنی ہے یہ کو اعلیٰ حضرت نے بنائی ہے یہ شیخ محکم عبدالحق الحق مدس دہلی نے بنائی ہے یہ جشن میلا تو مدینہ سے چلا رہا ہے اور خود آک علیہ السلام کی سنت مسجد نبوی سے چلا رہا ہے کہ یہ جشن یہ رقص حضور کے آمد کے استقبال کے جشن کا تھا امام ابن اسکلانی فرماتے ہیں، ولا یوم قدوم ہی صلی اللہ علیہ یہ اعتراض رد ہو گیا کہ میلاد النبی کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں اعتراض ختم ہو گیا کہ میلاد النبی عیدیں صرف دو ہیں امام اسکلانی سے پوچھیے یہ کہنا کہ عیدیں صرف دو ہیں امام اسکلانی فرماتے ہیں عیدیں صرف دو ہیں یوم میلاد عید سے بھی بڑا ہے فرمایا کان آند اعظم من یوم العید اور امام باقر علیہ السلام امام محمد الباقر وہ روایت کر کے فرماتے ہیں جس کو امام ابن حجر اسکلانی نے روایت کیا فت الباری شرح سعید بخاری جلد سات صفہ پانچ سو سات کتاب المغازی باب عمرت القضاء حدیث نمبر چار ہزار پانچ فرماتے ہیں کہ امام باقر سے کہ فقام جعفر ف حاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار علیہ فقال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کھڑے ہو گئے اور حضور کے ارد گرد حاج اللہ رقص کرنے لگے رقص کرنے لگے اور جب رقص کیا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا جعفر ماحذا یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ شعی ال رعیۃ الحبا بملوکہم کے آقا جب ہجرت حفشا کر کے ہم گئے تھے رہے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ حبشی لوگ اپنے جب ان کا بادشاہ خوش ہوتا ہے یا کسی نوازش میں یہ خوش ہوتے ہیں تو اپنے بادشاہ کے گرد رقص کرتے ہیں وہ اپنے بادشاہ کے گرد کرتے ہیں ہم اپنے شہنشاہ کے گرد کرتے ہیں اس سے عقیدے کی ایک اور فرا ثابت ہو گئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسری قوموں کا شعار ہے آپ اپناتے ہیں من تشبہ بے کومن فو من تشبو کا معنی ہی نہیں سمجھا ہم نے تشبو یکسر اور چیز ہے تشبو ان امور میں پیروی ہوتی ہے کہ جو شعار مذہبوں کسی کا امتیازات مذہبوں ہوں مذہبوں ہوں کہ اگر اسے اپنائیں تو کوئی شک نہ رہے وہ سمجھے کہ دوسرے مذہب کا آدمی ہے اور ایسی چیزیں جو شعار مذہب نہ ہوں ان کو اپنانے لینے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے حدیث بخاری میں ہے آکا علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو یہود دس عشرہ محرم الحرام کی دس تاریخ کو روزہ رکھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچ جانے اور فرون کے غرق ہونے پر شکرانے کا پوچھا کیوں رکھتے ہو عرض کیا یا رسول اللہ موسا علیہ السلام کے نجات کی خوشی میں رکھتے ہیں نے فرمایا صحابہ کو تم بھی رکھا کرو نہ حق, حق زیادہ ہے موسا پر ان کا تھا وطیر آقا نے صحابہ کو بھی روزے رکھوا ہے تو کیا تشبہ ہوا صحیح بخاری ہے محرم کے عشرہ کا روزہ رکھنے کا باپ صحیح بخاری میں تشبہ نہیں ہے تشبہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو خال سطن مذہب ہو اور اگر دوسرا مسلمان کرے تو دیکھنے والا سمجھے کہ یہ عیسائی ہے یا یہ یہودی ہے یا یہ ہندو ہے فوراً ذہن و طرف جائے اور جس سے شعار کا یہ تصور پیدا نہ ہو اس میں ایک دوسرے کی پیروی تطب و مماثلت مناسبتیں وہ ممنوع نہیں ہیں اب سنیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ حفشاہ کے لوگ اپنے بادشاہ کے لیے ایسا کرتے تھے ہم اپنے شہنشاہ کے لیے ایسا کرتے اور آقا نے منع نہیں فرمایا ورنہ فرما دے کہ کا تشبہ. لاتف الحا کضا ہر بوا ایسا نہ کرو یہ تشبو ہے نہیں منع فرمایا پوچھا یہ کیا ہے عرض یہ حضور حبشہ میں لوگ کرتے ہیں حضور خاموش ہو کے مسکراہ پڑے تقریری سنت ہو گئی وفی حدیث ابن عباس امام اسقلانی نے روایت کیا ان نجاشی اقانض راضی اس نے بھی کہا کسی آدمی کے ساتھ وہ راضی ہوتا کام اف حاجہ لہو وہ آدمی کھڑے ہو کے اس کے گرد رقص کرتا تھا ان سلاستف الزالق پر تینوں صحابہ نے پھر یہی کیا حضور کے گرد رقص کیا امام اسقلانی جلد ساد صفہ پانچ سو سات فت الباری اور اسی کو آگے بیان کیا ہے امام جلال الدین سیوتی نے بھی اسی توشی میں اور امام جلال الدین سیوتی نے اس پر ایک تفصیلی گفتگو کی ہے الحابیل للفتابہ میں اب میں الحاویل الفتاوا کا وہ پیرا صرف آپ کو سناتا ہوں حوالہ تن الحابیل الفتاوہ امام جلال الدین سیوتی وہ فرماتے ہیں مس ال تن الحابیل الفتاوا سو چالیس دوسری جلد صفح چھ سو چالیس الفتحا المطع کا امام جلال الدین سیدی الفتح المطع بالتصوف یہ تصوف عنوان جلس دوم میں صفحہ 640 سو چالیس فرمات مس علاتن فی جماعت صوفیت اجتماع فی مجل سے ثم ان شخصا من الجماعت قام من المجلس ذاکرہ وسطمر اللہ ذالق الن آسل فح الحف الظال سوان کان اب اختیار ہی عملہ ح مانا ہو امام سیوتی لکھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا صوفیاء کی جماعت میں جب حلقہ ہوتا ہے محفل ہوتی ہے تو اس محفل کے دوران ذکر میں کوئی شخص بعض اوقات کھڑا ہو جاتا ہے اور وجد میں لے دن کوئی کیفیت اس پر وارد ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کھڑے ہو کے اس کو وجد ہو جاتا ہے سائل کا سوال ہے خواہ وہ وجد کرنا اس کے اختیار میں ہو خواہ اختیار سے باہر ہو دونوں باتیں آ گئیں کبھی ایک کیفیت ہوتی ہے تو سرور میں ہوتا ہے اختیار میں ہے مگر سرور میں بے قابو ہو جاتا ہے اور کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے دو باتیں سائل پوچھتا ہے کہ کیا یہ ممنوع ہے اور منع ہے تو کسی نے آئمہ میں سے کسی نے اس پر ممانعت وارد کی اب امام جلال الدین سیوتی کا جواب ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا لا انکار علیہ فیضا علق ہاضم ما قال الامام سیوتی اور امام سیوتی حدیث میں میرے شیخ ہیں بس بعض ایجازات یکزتاً ہوتی ہیں بعض منامی ہوتی ہیں یہ میں اپنے شیخ کا قول سنا رہا ہوں حدیث میں مباشا رتن فرمایا لا انکار علی فی عالق امام سیوتی نے فرمایا اس وجد پر اور کھڑے ہو جانا اور اختیار ہو یا نہ ہو یہ وجد و رقص جو ہے کھڑے ہو کر اس پر کوئی انکار ثابت نہیں ہے پھر امام سیوتی فرماتے وقت سو اعلان حاضین ہی شیخ الاسلام سراج الدین الم القی فرماتے ہیں کہ منو ان یہی سوال امام شیخ علیہ السلام امام سراج الدین بلقینی سے پوچھا گیا ف عجاب بے لا انکار علیہ فیضالق تو شیخ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اس پر کوئی انکار ثابت نہیں ہے اور پھر انہوں نے فرمایا یہی سوال سو الن ہو العلامہ برحان الدین پھر امام ال ابناسی سے یہ سوال کیا گیا فاجاب مثل ذالب انہوں نے بھی یہی جواب دیا اور ایک بڑا لطیف جملہ بولا فرمایا فن صاحب الحال مغلوبن ول منقر محروم انہال مغلوبن ول منقر و مغلوبن فرمایا جو حال جس پر وارد ہوتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے اور جو انکار کرتا ہے منکر محروم ہے اسے کیا خبر؟ اسے ملا ہی نہیں کبھی کچھ چکھنے کو اسے کیا خبر؟ کے نشا کیا ہوتا ہے اور جو بات میں نے کہی ملا نہیں نشا کیا ہوتا یہ امام سیوتی نے کہا ہے اور آپ نے فرمایا امام سیوتی نے محروم لذت المکر ماضا کا لذت التواجد المنکر اس نے وجد کی لذت کو چکھا ہی نہیں ذائقہ ہی نہیں چکھا ولا صفا لہ اسے کبھی پیالہ جام ملا ہی نہیں شراب عشق کا اس نے شراب کی نہیں چکھی اسے وجد کی لذت ہی معلوم نہیں وہ انکار نہ کرے تو کیا کرے اور پھر امام مامسیوتی فرماتے ہیں با اجا با ذلك بعد مسل ذالک بلحیت امام حنفیہ اور مالکیہ کہ انہوں نے بھی یہی کہا وہ من المافیر مخالفت اور انہوں نے اس پر موافقت کے فتوے لکھے اور کوئی مخالفت نہیں کی چنانچہ آخر پہ امام جلال الدین سیوتی آخر پہ فرماتے ہیں وزال کا من حوالے دے کر دلائل دیتے ہیں کہ کمال قیام وم وکالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے فرماتے ہیں کہ وہ عائشہ نے فرمایا کانن نہ یذکر اللہ کر اللہ نہیں اللہ نے کہا کھڑے ہو کر بھی ذکر کرو بیٹھ کر بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام بھی کبھی کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں ایسا فرماتے اور پھر فرماتے میں ان ضمہ اللہ حاض ال قیام رقص او نہ فلا انکار عالیہ اس کے ساتھ اگر حالت وجد میں رقص شامل ہو گیا تو کوئی انکار کی بات اس پر دلیل دیتے ہیں فالزاکہ من لذات الشہود اول مواجید اور حدیث والد وی یہ راکہ سا جعفر بن ابی طالب بن بین یدہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام سیوتی فرماتے ہیں انکار کیسا حضور کے سامنے وجد میں رکس کیا تھا حضرت جعفر بن ابی طالب نے حضور کے سامنے رکس کیا تھا جعفر بن ابی طالب نے اور فرماتے فکان حاضہ اصلا فی رقص صوفیہ صوفیہ کے رقص میں شریعت اور حدیث میں یہ اصل ہے وقد قد سہ القیام و رقص فی مجالے سے ذکر و سیما مجالے سے ذکر اور مجالے سے سیما میں قیام کرنا اور رقص کرنا صحیح ہے ثابت ہے وہ حاضہ کالا شیخ الاسلام الامام عز الدین بن عبد السلام امام عز الدین بن عبدالسلام بڑے سخت گیر امام ہیں اصول اور فقہ کے فرمایا ان کا فتویٰ بھی یہی ہے تمت فی نا بہج الجدور تمت حاضر رسالہ یاق علیہ السلاۃ والسلام کا حدیث تھی اس کے بعد اب حدیث نمبر چھ چار سو چھیاسٹھ اس سے بارہ حدیثیں آگے آ جائیں چار سو چھیاسٹھ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب الخوخہ باب الخوخہ والممر ومر المسجد مسجد چار سو چھیاسٹھ حدیث نمبر حدثنا محمد ابن سنان وحدثنا قال حدثنا دنا کال حد ابن ان ابن ان ان اللہ تعالیٰ امام بخاری نے روایت کیا اور آگے بھی حدیث ہے ما من یہ الفاظ ہے جس کی تہسر میں آئی